بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں ربان بہترم کرنے والا ہے حتا امر اللہ فلاتس آجلو آپ ان کے اللہ تعالی کا حکم جلدی مت کرو اس کے طلب کرنے میں سبحانہو پاک ہے واللہ تعالی و تعالی بلند ہے اما اسرکونوں سے جو وہ شریک کہہ ہیں مشرقین عذاب کے بارے میں عجلت کا بار بار ہیں فرشتوں کو اللہ بیچتا ہے برروح روح کے ساتھ مانا قرآن کریم کے ساتھ اپنے حکم سے کوئی معبود برحق مگر میں ہوں خوش ڈرے مجھ سے اللہ تعالی جبریل کو بیچتا ہے وحی لے کر روح مانا وحی لے کر اور یہاں وہی مراد قرآن اور امر کس کا ہے جبریل کو کہ یہ وہی لے جاؤ من عمر ہی اللہ کا اللہ کا امر ہے اللہ کا حکم ہے قرآن لے جاؤ فرمایا پیدا کیا اسمانوں اور زمینوں کو بالحق کے حق کے ساتھ کہ بلند ہے اس اسے جو وہ شریف تیراتے ہیں اللہ نے اسمانوں اور زمینوں کو حق ظاہر کرنے کے لیے بنایا اور وہ تمام شرکوں سے جو یہ مشرکین بناتے ہیں اس سے آلہ پاکل انسان ان پیدا کیا انسان کو نطفے سے ہوا ام مبین تو اچانک وہ جگڑنے والا ہے ظاہر سری جگڑنے والا اور میں بھی اس انداز میں اللہ نے فرمایا ہے جب ہم نے انسان کو بنایا فیضا ہوا خسم مموبین تو اچانک وہ جگڑنے لگ گیا برات اس یہ ہے کہ ہم نے بنایا اس کو ہے ہماری اس بناوٹ میں ہمارے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے لیکن اس کی بدبختی دیکھو کہ کارکردگی ہماری ایک نتخے سے بنانا کام ہم نے کیا اور اس نے ہمارے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا دوسروں کو ہمارے ساتھ برابر بنا دیا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے اس سے دیے وَالْأَنَعَمَ خَلَقْهَا پیدا کیا چوفائیوں کو لکن کمال لی فیہا اس میں گرماؤں ہے وہ وَمَنَافِعَو اور پیدے ہیں وہ وَمِنَا تَعْقُدُونَ اور اس میں ستم کاتے ہو جفن مانا ان کے وہ ضرورت کی چیزیں جو تم استعمال کرتے ہو سردی سے بچاؤ اس میں مختلف قسم کے اشیاء آتے ہیں کنبل آتے ہیں موزے جورابے بنیان چمڑے کی بناتے ہیں وہ بھی ان میں سے بناتے ہیں اگر بالوں سے بناتے ہیں تو وہ بھی ان میں سے ان میں اون بھی ہوتے ہیں پشم بھی ہوتے ہیں بال بھی ہوتے ہیں بکریوں کے جیسے کہ آگے اس کے حوائد ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَمِن حَاتَا فُلُون اس میں سے کاتے بھی ہو کانے سمرات ان کا دودھ استعمال کرنا دودھ میں سے اور چیزیں بنانا ان کا گوش استعمال کرنا وم اور تمہاری اس میں جمال زینت ہے خوبصورتی ہے اس میں ہی نہ تر و جب تم چرا کر لاتے ہو شام کے وقت وہی نہ اور جب ان کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو لانا مقدم کیا لے جانا مؤخر کیا اس میں زینت کا ذکر تھا تو شام کو جب کوئی زمیندار اپنے جانوروں کو لاتا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اچھے خاصے سیر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پانی اور گاس وغیرہ پتے وغیرہ خوب سیر ہو کر جب آتے ہیں گھر کی طرف ان کے ریوڑ تو بہت خوبصورت لگتا ہے وطماد خالحم اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بہت علابر دن بستی کے طرف لم کو نہیں ہو تو من لگی ہیں پہنچنے والے اس بستی کے اللہ بے شکل مگر نس جسم اور نف کے مشکلات کے ساتھ مانا تم اگر ایک بستی سے دوسرے میں جاتے ہو تو گھوڑوں پر سفر اونٹوں پر سفر گدوں پر سفر سفروں پر سفر یہ تو ہو گیا تمہارا ذاتی سفر اس کے ساتھ ساتھ منوں کے حساب سے گوریوں کے حساب سے گلا ایک بستی سے دوسری بستی میں لے جاتے ہو اگر یہ جانور نہ ہوتے تو یہ تم کو اپنے سر پر اٹھانا پڑتا یہ بہت مشکل ہوتا تمہارے لیے ان رکم یقیناً تمہارا رب اللہ رعوف نہایت رحم کرنے والا شفقت کرنے والا ہے وہ رعوف ہے بہت شفیق ہے تمہارے اوپر یہ اس نے تمہارے انتظام کیا ہے مانا رب العالمین نے جو انتظام کیا ہے وہ بندے کے لیے نہ بیٹا کر سکتا ہے نہ بیوی کر سکتی ہے نہ بیٹیاں کر سکتی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ انتظام صرف اللہ نے کیا ہے اس کہ وہ شفر کبوہ اور پیدا کیا تمہارے لیے جیسے کہ پہلے ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ منکرین حدیث پر یہ رد ہے وہ کہتے ہیں نبی سلاۃسلام نے گدے پر سواری کی ہے کہتے حدیث لایا کہ اللہ کے نبی جان گدے پر سوار ہو کر یہ خطاب تو اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے گھوڑے خچر اور گدے سواری کے لیے بنایا ہے وہ زینتن اور اس میں زینت بھی ہے تو قرآن نے اس کو گدے پر بٹا بھی دیا اور اس گدے پر بیٹھنے کے سواری کو زینت پہ قرار دیا تو اس میں اگر امام بخاری پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض قرآن پر کیوں نہیں کرتے سے پہلے پہلے چھوڑ دو یہ عقیدہ کفریہ ہے وہ اخلاق مالیم وہ پیدا کرتا ہیں جو تم نہیں جانتے ہو اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے نا ایک تو یہ زمین میں اللہ تعالی کے اتنے مخلوقات ہیں سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشنا چیزیں پیدا کیے اور پیدا کرتا رہتا ہے کہ اس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں نئے نئے چیزیں سمندروں میں دریابت ہوتی ہیں جانداروں میں کہیں یورپی ممالک میں یا سمندر کے بڑے بڑے حصے ہیں نئے نئے مخلوقات اس میں سے نکل آتا ہے جس کو پہلے لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہاں سواریوں کا ذکر ہے سواریوں کا اللہ نے فرمایا پیدا کرتا ہے وہ جس کو تم نہیں جانتے ہو صحابہ کے دور میں کچھ جہاز کیسا ہوگا اڑے گا آسمانوں میں جائے گا اور چھ چھ مہینے کا سفر کا راستہ وہ کئی گھنٹوں میں دنوں میں طے کرے گا یا جیسا کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کریں جو چند سال پہلے کے بعد ہوں ان پہ اگر کوئی کہنے والا کہتا کہ کراچی میں بیٹھ کر سلطان آباد میں بیٹھ کر اور تم اپنے بیٹے کے ساتھ امریکہ میں بات کرو تو وہ پھر سے آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ ہے یہ تو میں نہیں مانوں گا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ سلطان آباد میں بیٹھ کر اور ہم اپنے بیٹے سے امریکہ میں بات کریں گے سعودی میں بات کریں گے قطر بحرین میں کریں گے یا سوات اور بنیر اور پشاور میں کریں گے لیکن ابھی ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے ماننا اللہ نے یہ موبائل سسٹم جو نکالا اس سے یہ بات آسان ہوگی اب اس سے آگے اللہ نے اور ایسی چیزیں پیدا کرنی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے بات اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات دیے نا نبی علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے ساتھ اس کا ران اس کی لڑکی بات کرے گی تو اس سے استدلال ہے کہ یہ موبائل سسٹم مجھے ہے ایک انسان اپنے گھر کی باتیں اس وقت لوگوں نے سارے جیب ران میں بنا دیا ہے کسی نے ران میں کسی پینٹ میں بنایا تو کسی نے سلوار میں آگے بنایا موبائل کو چھپانے کے لیے تو موبائل میں اس کے گھر کے باتیں آتی ہے نا تو گویا کہ اس کے ران اس کے ساتھ گھر کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اشارات میں ہیں یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ایک اشارہ دیا ہے البانی رحمتہ اللہ علیہ نے صحیحہ میں ایک روایت نقط کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ نے بچے کو پیدا کرنا ہے الفاظ عدیث کے اگرچہ اس کو پتھر میں پہن دیا جائے تو تب جو اس سے بچہ پیدا ہوگا تو اس سے اشارہ ملتا ہے جس کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں فارمی بچہ پیدا کرنے کی کوشش میں تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جس قطرے میں اللہ نے بچے کو پیدا کرنا لکھا ہے اس کو اگر کسی عورت کے رحم کے بجائے کسی پتھر میں پھینک دیا جائے مانا اس کے لیے کوئی ایسی چیز کوئی بنائے اور اس سے فارمی بچہ بنا لے تو نبی علیہ صلاحۃ السلام کی اس حدیث سے اس اشارہ ملتا ہے کہ اس قطرے سے اللہ نے بچے کو پیدا کرنا ہے اگرچہ اس کو پتھر میں پھینک دیا جائے تو اس آیات سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے نا ویب لکما اللہ تعالیٰ وہ اللہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے جو تم نہیں جانتے ہو آج ہم نہیں جانیں گے وہ چیزیں ہمارے آئندہ نسلوں کو اللہ وہ چیزیں دیں گے جو آج ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہوں گے وہ کیسے سواری ہوگی ان کا کیا رفتار ہوگا ہم نہیں جانتے اور یہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے نا یہ تو وقت کے ساتھ بدلتا نہیں ہے ورما والی اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا رستہ ہے اللہ تعالی نے سیدھا راستہ متعین کر دیا ہے اور جو اس کے طرف پہنچنے کا رستہ ہے وہ قسطیل ہے سیدھی راہ ہے منہ اور اس سے ٹیڑے رستے ہیں اللہ کے طرف جانے والا رستہ سیدھا ہے اور اس سے دائیں بائیں جو رستے نکلی ہیں وہ ٹھیڑھے رستے ہیں اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ تو تم سب کو ہدایت لیکن اللہ رب العالمین کا یہ قانون نہیں ہے کہ جبری طور پر سب کو مسلمان بنا دے بلکہ ہر ایک کو اختیار دیا ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کر کے اپنے خوشی سے انتخاب کر لو اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی لکم تمہارے واسطے من ہوں شرابن اس سے تم پیتے ہو و من ہو شجر اور اسی میں سے تم درختوں کو پانی پلاتے ہو پی تسیم جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو آسمان کے پانی کی نعمت کا ذکر کیا کیونکہ اکثر پانی آسمان کا پیا جاتا ہے اس لیے فرما بن ہو شاراب, اس میں سے تم پیتے ہو ہاں سمندروں کے پانی بہت کم ہے استعمال کے اعتبار سے پانی کے انسانوں کے پینے کے اعتبار سے اس میں سے لوگ فلٹر کرتے ہیں نکالتے ہیں سفائی کرتے ہیں لیکن عام پانی جو استعمال ہوتا ہے وہ اسمانی پانی ہے بارش کے ذریعے سے جو پانی انسان کو ملتا ہے وہ میٹھا پانی ہے میں اس کے فائدے یہ بھی ہے کہ درختوں میں اس پانی کو ہم برسا دیتے ہیں اور اسی میں تم اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہو گا کمبر وہی اگاتا ہے تمہارے لیے کھیتی زیتون کجور اور آنا بنگور تمرات اور ہر قسم کے پلوں میں سے ہر قسم کے پل ان نفی ادارے کا نایتاً یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لے ان لوگوں کے لیے یا وہ جو غور فکر کرتے ہیں فرمائے ان میں نشانیاں ہیں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں یس کا بیمار ایک قسم کا پانی پھیلایا جاتا ہے پھر اس میں مختلف میوے مختلف ذائقے مختلف رنگ یہ تدبر اور فکر کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے ایک ایک میوے پر انسان غور کرے کہ دانے پر غور کرے کس نمونے سے اللہ نے بنایا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا ایک انار کے دانے کو توڑ کر اس سے جو اندر دانے ہیں وہ نکالو واپس اس میں لگانے کے لیے انسان جتنا بھی کوشش کرے گا اس کے اندر لگا نہیں سکے گا لیکن اللہ نے اس کے اندر کیسے بنائے وسکم اللہ <وَنَّهَار> تابع کر دیا اس نے تمہاری رات اور دن وہ شمس <الْقَمَر> سورج اور چاند اور نجوم اور نجوم کو نجوم مسخرات اور مسخر کر میں نشانیاں ہیں قومی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں فرما یہ ساری چیزیں تمہاری مسخر یہ کاریگری کس نے کی اللہ نے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو غیر اللہ نے بنایا ہے علی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے حسن حسین کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے عبد القادر جلانی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے کوئی چیز ایسا ہے نہ مکے کے مشرقین کے عقیدے کے انتخاب میں کوئی ایسے ذات ہیں جو اس کام کو کرنے والا ہو کوئی نہیں ہے تو پھر مسخر ساری چیزوں کو وہ اللہ کر دے اور پھر جب مانگنے کے باری آ جائے تمہارے اس ماتے کو جھکانے کے باری آ جائے تو خیر اللہ کے سامنے جھک جائیں یہ کیسا عقید ہے تمہارا وَمَا اور وہ جو اس نے پیدا کیا تمہارے چیزیں پیدا کی ذرا وہ بھی اللہ نے تابع کیا ہے فی الحال زمین میں مختلف حلوان ہو مختلف ہے اس کے رنگے اس نے جو تمہارے لیے پیدا کیا مختلف چیزیں مختلف رنگوں کے ساتھ وہ بھی تمہارے لیے اس اللہ نے تابع کیا ہے تین نفیدہ نے یقیناً اس میں نشانی ہے لہ قوم یذکرون اس قوم کے لیے جو نصاحت پکڑتے ہیں نصاحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑے عبرت ہے وہ الی اللہ, اللہ وہ ہے سخر لكم سخر البحر تابع کے استعمال مسخر کے استعمال سمندر کو لتا قلو منہ لہمن قریہ تاکہ کاو تم میں سے تازہ گوشت فرما دیکھو سمندر کی ذمہ داری میں نے سمندر کو تمہارے لیے غلام بنایا وہ تمہارے لیے تازہ گوشت اور گوشت کا انتظام کرتا ہے مچھلی کی صورت میں اس کو تم استعمال کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ تصویر جو میں اور نکالتے ہو تم اس سمندر میں سے زیور جس کو تم پہنتے ہو سونا چاندی اور یا اور مرجان یہ قیمتی ہرے جواہرات یہ سمندر تمہیں بنا کے دیتا ہے لیکن وہ تمہارے کہنے سے نہیں دیتے وہ ہم نے غلام بنایا ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ میرے بندوں کے لیے کام کرو وہ ترل پھول دیکھتے ہو تم کشتی کو مواقع رکھ دیے جو چلتی ہے اس میں مانا کشتی کو تم دیکھتے ہو فلک کو جو کشتیوں کو تم دیکھو کہ وہ پانی سیرتا ہوا سمندروں میں وہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں مواقع رکھی ہے موخر کر دیا ہے مسخر کر دیا اس کو بولے تبدیل تم تلاش کرو من نفذ رحیو اللہ کے فضل کو لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو کشتیوں کا سمندر میں چلنا پانی کو پارتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا تاکہ تم اس اللہ تعالی کے نعمت کو تلاش کرو فضل کو تلاش کرو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف غلوں کو منتقل کرنا کھانے پینے کی چیزیں پہننے اور استعمال کرنے کی چیزیں منتقل کرنا یہ کشتیوں کے ذریعے سے بڑے بڑے سمندروں میں اور کروڑوں کے تعداد میں تنوں سے مال اٹھاتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے فرمایا اللہ نے کیا ہے وہ القاف لالا زمین میں رواں سے پہاڑ مضبوط مضبوط بڑے بڑے پہاڑ ان تمیر بھکم یہ کہ حرکت نہ کرے وہ تمہارے کو لے کر تمہیں لے کر زمین وہ چال میں نہ ہو حرکت میں نہ ہو اس کے اندر ایک طرف جک جانا دوسری طرف جب جانا کیونکہ یہ زمین سمندر پر اللہ نے بچایا ہے پانی کے اندر کسی چیز کو رکھو تو جس طرف وزن زیادہ ہوگا اسی طرف وہ جکتا ہے فرمایا کہ اس پانی کو جس کے اوپر ہم نے زمین کو اس میں ہم نے پہاڑوں کو کھیلوں کی طرح اور ڈال دیا ہم نے اندر رواسیا پہاڑ مضبوط مضبوط پہ تمید ابھی کم یہ کہ جھک نہ جائیں تمہارے ساتھ تمہیں لے کر اس پر جب یہ حرکت میں ہوگی ایک طرف دوسری طرف گی تو پھر نقصان کیا ہوگا تم بے ہو جاؤ گے سینس والے کیا کہتے ہیں یہ دکتا نہیں ہے تو برا گھومتا ہے انہوں نے اس کو گولہ بنا دیا ہے اللہ فرماتی یہ تو حرکت سے ہم نے روک دیا ہے ہم نے تو ان کے اوپر پہاڑ کرے کر دی تاکہ یہ حرکت ہی نہ کرے اور وہ کہتے نہیں یہ تو گیند کی طرف گھومتے ہے کبھی اس کے نیچے حصے میں ہم جاتے ہیں کبھی اوپر کے حصے میں جاتے ہیں بے مقصد بات ہے بعد میں انکار کر دیتے ہیں مان جاتے ہیں لیکن پہلے نہیں مانتے کئی چیزیں جو ہیں سینس والے جو پہلے بیان کرتے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا اسے سے انکار کرتے ہیں بعد میں مان جاتے ہیں ہاں نا یہ ایسا صحیح ہے یہ بات صحیح ہے سینس کیا ہے وہ تو اگر قرآن سے موافق ہے تو ٹھیک ہے قرآن کے مخالف ہے تو شیطانی بات ہے یہود رسارا کی یہ کوشش ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم سے لوگوں کے نظروں کو ہٹائیں تاکہ جو اس کے اندر عبر ہے عبر عبرت حاصل کرنے کے باتیں ہیں وہ مسلمانوں کے دل میں نہ اترے تو وہ ان باتوں کو دوسری طرف لے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ زمین کے زلزلے آ جائیں گے تو وہ سینس والے کہتے ہیں وہ زلزلے کیوں آتا ہے کس وجہ سے آتا ہے وہ اس زمین کے اندر سے گندک کا بڑا پیمانے میں بھر جاتا ہے گیس بھر جاتا ہے اس میں سے کہیں سے پٹرول نکلنا ہوتا ہے ڈیزل ن... ارے کچھ بھی نکلنا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ آزاد کی صورت میں ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے اللہ کے خوف کو ہٹانا چاہتے ہیں تم ہدایت پاؤ وہ علامات اور نشانیاں وہ بن نظمے اور ستاروں کے ساتھ ہوم جم تدون وہ رستہ پاتے ہیں فرمائے یہ تارے یہ ہدایت کے لیے سبب ہے رستے میں چلتے پھرتے سمندروں میں صحراؤں میں ان تاروں کے ذریعے سے ان کو روشنی کا تعین ہوتا ہے اور سمتوں کا تعین ہوتا ہے شمال جنوب اور مشرق اور مغرب یہ لوگ کیسے پائیں گے ہمارا اگر آپ اسمان کو ان تاروں سے صاف کرو اور رات کے وقت تم سفر کرو تو انسان زمین میں حیران رہ جائے گا کہ میرا دائیں طرف کون سا ہے میرا بایاں کون سا ہے مشرق کہاں ہے مغرب کہاں ہے یمین کہاں شمال کہاں نہیں پتہ چلے گا لیکن آسمان کے تاروں کی طرف جب دیکھتا ہے تو اس سے ان کو پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ تارے جب ہم اپنے بستی میں ہوتے ہیں تو یہ دائیں طرف ہے یہ بائیں طرف ہے یہ شمال یہ جنوب یہ سارے تعین کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سفر کرنا سمندروں میں صحراؤں میں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے فرمایا کو کم اللہ یخلو کو فلاد کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا فلاد کیا تم نصیحت نصیح؟ نہیں حاصل کرتے ہو اتنے علامات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مخلوقات میں سے ہر ایک کے اندر تم لوگوں نے کوئی عیب نکالا ہے کسی نے کسی پیر اور بزرگ کے نام پر منسوخ کیا ہے لیکن جس کے نام پر بھی تم منسوخ کرو گے وہ سب کے سب اللہ کے پیدا کردہ ہے تو اللہ کے پیدا کردہ کی طرف اللہ کے پیدا کردہ چیز کا نسبت کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے بلکہ سارے مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں تمہارے لیے یہ نصیحت ہے کہ تم اللہ کے توحید کو مانو وہ ان تو نعمت اللہ اللہ تو اگر تم گننا چاہو اللہ کے نعمت کو اللہ تو سوہا تو گن نہیں سکو گے ان اللہ گفور الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہیں یقینی طور پر اللہ کی نعمتوں کو, کو کوئی بھی گن نہیں سکتا ہے بلکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ سمندر تم سیاہی بنا لو درختوں کو ان کے ساتھ قلمیں بنا لو لکھنے لگ جاؤ تو یہ ختم ہو جائیں گے اور سبا تو ابھر سات سمندر اور بھی آ جائے مدد کی نہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی اللہ عشر وہ اللہ جانتا ہے جو تم سے ہم وہاں وہ مردے ہیں نہ کہ زندہ اور ما شور نہ یا نہ یو بازون ان کو تو یہ شعور ملے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے دوبارہ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ مطلق حکم لگایا ہے کہ جن کو تم اللہ کے ماں سے پکارتے ہوا شی انخل انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا کچھ بھی مچھر کے پر کے بے بنانے کی طاقت نہیں رکھتے پھر میں زندہ مانا یہ جن کو اللہ کے ماں یہ لوگ پکارتے وہ مردے ہیں اب اس امت کے اندر جتنے بھی پکارنے والے لوگ ہیں وہ جتنوں کو بھی پکارتے ہیں اللہ فرماتے وہ مردے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین کے مخلوق مرے ہوئے جنات ہیں دنیا سے گئے ہوئے جنات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر و احیاء ان میں حیات ہے ہی نہیں اور فرمایا ومائے شورنا یا نیو باسن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں آیا ہے تو وہ بتوں کے لیے آیا ہے قوم کہتے ہیں یہاں مانا کرو مشورا یا نیو باسن کو تو یہ معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے تو بتوں کو اٹھایا جائے گا کیا وہ زندہ ہے کیا وہ انسان ہے کیا ان میں روح ہے کیا بتوں کو تو اٹھایا جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے اٹھایا جائے گا جانداروں کو اور جانداروں میں سے انبیاء صالحین اولیاء یہ سب داخل ہے اور اللہ نے فرمایا امواتن غیر احیاء، وہ مردے ہیں ان میں حیات نہیں ہے تو کیا تم مردوں کو پکارتے ہو بت مردہ ہیں نہیں لوگوں نے ان زندوں کو پکارا جو پہلے زندگی گزار کر گئے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہیں وہ باتیں سنتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں وہ زندے نہیں ہے وہ مر چکے ہیں اللہ محبوب تمہارا ایک ایمانت منفرت ان کی دل انکاری ہے وہ تکبر کرتے ہیں پر ان کا قیامت پر ایمان نہیں ہے آخرت کی یہ منکر ہے اس لئے اللہ کے توحید کو تر تنہا اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے لاجرما یقینی طور پر جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ چھپاتے کرتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے تک کرنے والوں کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے چھپانا ہے اور جو ظاہر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے ان کا کوئی عمل خارج نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے یہ ان کے ارادے ہیں یہ ان کا سوچ ہے جب کہا جائے ان سے انزل کیا نازل کے تمہارے رب نے قالو کہتے ہیں الاولین قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے مشرقین ان کے عقائد نظریات جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے کہتے ہیں کیا نازل کیا تھا پیرے لوگوں کو کسے ہیں کہانیاں ہیں اس میں اور کیا ہے فرمایلی احملو تاکہ وہ اٹھائے اوزارہم اپنے بوج کاملتا مکملیوم القیامت قیامت کے دن من اوزار اللہزین آرون لوگوں کے بوج یدلونہم جو, جو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم بغیر علم کے علا ساما یا ذرون اگارہ بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں مانا یہ کہ ان کے بوجھ ان کے کندھوں پر ہے جو بھی وہ گناہ کر چکے ہیں وہ ان پر سوار ہے کیونکہ ایمان والوں کے گناہ تو ان کے کندھوں سے اترتے ہیں نا وقت وقت سے وقفے وقفے سے ان کے نیک امال کی وجہ سے ان کے اوزار ختم ہوتے جاتے ہیں لیکن مشرقین کے اوزار وزن وہ ان کے کندھوں پر رہیں گے اور جو جو لوگ وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں ان کے گناہ بھی ان کے کندھوں پر اور یہ نہیں کہ ان کے گناہ ان کے کندھوں پر آ جائے وہ خود بری ہو جائے نہیں ایک بوجھ ان پر اور ایک وزن ان پر دونوں کو سزا ہے فرمایا قدم کر اللہ دینا یقیناً چال کیا مکر کیا ان لوگوں نے منقبل جو ان سے پہلے طے فات اللہ بنیا ن ہوں بس آئے اللہ تعالیٰ ان کے بنیادوں پر من القوائدے ان رہی عمارت پر من القاعدی بنیادوں سے ان لوگوں نے نے جو سے پہلے گزرے ہیں انہوں بھی اللہ کے بغاوت کی لیکن اللہ تعالی نے ان لوگوں کے عمارت کو بنیادوں سے اخیر کر اور ان کی بستیوں کو ویران کر دیا پخر رہی مستقوں گر پڑی ان کے اوپر چت من پو کے ان کے اوپر سیواتا آیا ان کے پاس عذاب سے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے یہ ایک مثالی بات بھی ہے اور حقیقی حقیقت کے اعتبار سے تو واضح ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ان کے اوپر نیست نابود کیا ہلاک کر دیا تہس نیس کر دیا اور مثالی بات بھی ہے کہ ان لوگوں کے خیال میں جو فکر ہے کہ ہم بزرگوں کے نام پر تکے کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان کے دامن پکڑے ہوئے ہیں فرمایا خیامت کی دن ان کے عبادات سارے کے سارے بے مقصود ثابت ہو جائیں گے ان کے خیالات سارے برباد ثابت ہو جائیں گے گویا کہ ان کی بنی ملائی عمارت جو اپنے سوچ فکر میں تھی وہ برباد ثابت ہو جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں رائے گا ثم يوم الخیامت برخیامت کے دن یقضیہم رسوا کرے گا ان کو اللہ تعالی وہ یقول اور کہیں گے کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے شریک اللہ جھگڑا کرتے تھے جو علم دیے گئے لوگ ہیں وہ کہیں گے ان اور بران جامع کا بروپر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہے جو اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ عبدن ہمیشہ کے لیے ہے قرآن کریم کا حکم عارضی نہیں ہے تو جو لوگ اپنے دل بیلانے کے لیے اور شرک کو عام کرنے کے لیے دلیل لاتے ہیں کہتے بخاری میں حدیث س نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس امت میں شرک نہیں ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی عمر پر شرک کا خوف نہیں ہے ہم کہتے ہیں قرآن کی آیات کیا کہتا ہے اللہ فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ کن تم و نفی جس میں تم جھگڑا کرتے تھے تو یہ تو عام ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ, اللہ میں کہ لوگوں میں ایمام کے دعوے کے باوجود لوگ اکثریت مشرق ہوتے ہیں پھر اسی سی بخاری کے عزیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ یہود نسارہ کے قدم پر قدم چلیں گے تو کیا ہے یہود نصارہ معاہد تھے مشرق تھے قرآن نے ان کو بار بار مشرق کہا تو اس امت کے لوگ جب ان کے قدم پر چلیں گے تو شرک کریں گے نا شرک بھی کریں گے اور اعمال بھی چوتھی بات سی بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی بات قبیلے وہ خلسہ بتوں کے طواف نہیں کریں گے بت بنائیں گے اور بتوں کے خود طواف کریں گے عرب کے لوگ جہاں سے شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ یہاں لوگوں کو شرک پر آمادہ کریں لیکن فرمائے قرب قیامت میں وہ لوگ بھی بتوں کی عبادت شروع کریں گے بخاری کی روایت میں ہے لہذا یہ عقیدہ باطل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہے اگر یہ خبر پرستی شرک نہیں ہے تو شرک کس بلا کا نام ہے یہ تو شرک ہے غیر اللہ کو پکارنا یا علی یا رسول اللہ یا اسم یا حسین کہنا یا پھلا بابا یا فلاں بابا کہنا یہ سب شرک ہے شرک شرک ہے اصل شرک تو تمام امتوں میں دعا کا ہوا ہے دعا رحم یہ تو اصل ہے بتوں کے عبادت کسی بھی قوم میں وہ کم رہا ہے اگر وہ عبادت رہا بھی ہے تو وہ اس بنیاد پر کہ ہمارا ان کے آگے ان کا اللہ کے آگے یہ بزرگ اور یہیں شرک آج بھی ہیں وہ قبر کی صورت میں ہو یا بنے بنائے بوت کی صورت میں ہو تو ایمان والے کہیں گے قیامت کے دن کہ آج کے رسوائی وہ کن لوگوں پر ہے آج کے رسوائی تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے بغاوت کی ہے اور غیر اللہ کے پرستش کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہے جو توحید والے ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العالمین کے ہاں انعامات ان کے لیے تو اچائی ہے نجات کے رستے ہیں یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مشرقین جو ہیں وہ اپنے معبودوں کے لیے لڑتے ہیں تو شاہ غیر اللہ کے لیے لڑنا یہ ہمیشہ رہا ہے آج بھی لوگ لڑتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو یہ جو غیر اللہ کے لیے لڑتے ہیں یہ کون ہوں گے اس عمد کے لوگ نہیں ہوں گے تو جب ہوں گے تو اس عمد میں شرح ثابت ہو گیا اللہ دینہ وہ لوگ تتوفہ ہم ملائکہ تتوفہ کرتے ہیں خبز کرتے ہیں ہم کو فرشتے ہیں ظالمین وزیم جنہوں نے ظلم کی اپنے جانوں پر حالقہ السلام وہ پیش کریں گے سلامتی صلاح کے بعد کیا بات کریں گے کہیں گے ماں کنانا عمل منسو نیتے ہم گناہ کے عمل کرنے والے <coughs> کہیں گے ہم نے کوئی گناہ کا عمل نہیں کیا موت کے وقت یہ کہتے ہوئے اللہ کے فرشتوں کے سامنے جب فرشتے آئیں گے بلا ہاں جانتا ہے جاؤ جانب کے دروازوں میں خالدینترین بہت برا ٹھکانا ہے تکبر کرنے والوں کا مسوا ہے یہ دلیل اس بات کی نا جس طرح دنیا میں مجرمین کو پکڑا جاتا ہے نا تو فورن پہلے اپنے جرم سے انکار کرتے نہیں جی ہم نے یہ کام کیے نہیں بعد میں جب اس کے مار کوٹائی ہوتی ہے اس طرح موت کے وقت وہ انکار کریں گے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بعد میں وہ مان جائیں گے ہم نے کیا ہے پا ترف نہ بھی دنوں بنا پہل ہم نے احترام کر لیا اپنے گنا کا لیکن آپ کوئی جانے کا راستہ ہے دنیا میں اللہ فرمائے گا نہیں وکیلا کہا جائے گا جی ان لوگوں سے تقاؤ جو پرزگار انزل عرب کیا نازل کیا تمہارے رب نے؟ خیرہ وہ کہتے ہیں اچھا بلائی کے بعد خیر کے بعد اللہ نے تو خیر ہی نازل کیا ہے مانا قرآن اور حدیث یہ خیر خیر ہے لیکن اس کی خیریت کو کون جاتے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو امام نہیں لاتے وہ کہتے قرآن کہ حدیث والے یہ فسادی لوگ ہیں جو لوگ جن کی باتیں کرتے ہیں ان کو کہتے فسادی ہے فساد کرتے ہیں انہوں نے دنیا میں بے امنی اور بے چینی پیدا کی ہے اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کہتے کہ یہ خیر کے بعد اس پہ خیر آتا ہے چین اور سکون آتا ہے امن آتا ہے معاشرے میں لل لدینہ ان لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے نیکی کی ہے بے دنیا حسنا اس دنیا میں بہترین بدلہ ہے خیر اور البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے مزدار اور, اور بہترین گھر ہے آخرت کا ایمان والے متقین کے لیے جو متقین ہیں ان کے لیے گھر بہت ہی بہتر ہے فرمایا کون سا گھر ہے وہ جناتونی کھلونا باغات تجری من حل انہار بہتے ہیں نیچے اس کے نہرے اس کے نیچے نہرے بہتی ہے اور یہ اس میں جائیں گے لہم ماں شاہ ان کے لیے لہم فیح ہوں گے اس میں ماں ہونا جو وہ چاہتے ہیں اب یہ کتنے اللہ کے عزمت اور بندوق اللہ کے نام ماشاء جو کچھ وہ چاہتے ہیں جیسے ماتشہ ہی فرمایا ہی اسی طرح جزام بدلہ دیتا ہے اللہ تعالی متقی لوگوں کا متقی لوگوں کو اللہ اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو تقوی بہت پسند ہے فرش گاری بہت پسند ہے اس لیے اس کے ذکر اور اس کے انعامات قرآن سے بیان ہوئے اللہ دینا جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے تو پاک ہوتے ہیں طیبین طیبین ہے یہ مشرقین نہیں ہے مفت نہیں ہے طیبین ہے یقولہ کہتے ہیں وہ فرشتے السلام علیکم سلام ہو تم لوگوں پر ادخل الجنتا داخل ہو جاؤ جنت میں بِمَا كُن تَمْ تَعْمَلُونَ بَسَبَبُ اس کے جو تم عمل کرتے تھے ان کا ابتدا ہی وہ اللہ کے رحمتوں سے ہوتا ہے شروع کے خبریں ان کو اللہ کے طرف سے رہت جنت بشارت امن یہ خبریں ان کو شروع سے مل جاتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے جب اس نے ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اللہ چاہتا ہے جو موت چاہتے ہیں ہر آدمی موت نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پھر تو ہم ہر آدمی جو ہے اللہ سے ملنا نہیں چاہتے جب ہم اللہ سے ملنا نہیں چاہتے تو اللہ ہم سے بھی ملنا نہیں چاہے گا نبی علیہ السلام نے وضاحت کی ایسا نہیں ہے موت تو کوئی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جلدی مجھے اٹھاؤ جلتی میرے روکو نکالو جلدی مجھے لے جاؤ تو یہ پھر اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور یہ بھی اللہ کے پاس جلدی جانا چاہتے ہیں اس صورت میں اس حدیث میں نبیر سراحت کر دی کہ یہ جو بندے کا اللہ سے ملنا ہے ایمان والوں کا یہ اس وقت وقت ہوتا ہے جب موت کے ان پر شروع جبکہ مجرمین جو ہے وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے وہ تو اپنے وجود کے اندر اپنے روح کو چپانا چاہتے ہیں ہاں فرشتے یا و تربونا وجوہار وہ مارتے ہیں ان کے روح کو نکالتے ہیں حالی اندرون انتظار نہیں کرتے یہ لوگ اللہ تا تا یہ کیا ہے ان کے پاس ملائق فرشتے کا عمل نہیں ظلم اپنے اوپر ظلم کرتے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ بڑا عادل بادشاہ ہے اس نے ہر رنگ تو ظلم عالان کے بارے فرمایا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور فرمایا انہوں نے ایک کام کیا تھا عمل کیا تھا اس کا برا انجام وہاں کبھی ماکان بھی استعزیون. گیر لیا ان کو اس چیز میں جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے اللہ کے عذاب کو موت کے رشتوں کے بارے میں کیا ہم مریں گے کون مارے گا کیسے مریں گے کیسا اذاب آئے گا اور اللہ نے گیر دیا جیسے نو علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ نو علیہ پر جب لوگ گزرتے تھے تو مذاق کرتے تھے نا کہ ریت کے ٹیلوں میں یہاں پر یہ کشتی کیسے چلے گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم مزاق کرو تو ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کرنے والے تو ایسا ہوا تو اللہ فرماتے اس عذاب نے ان کو آ جس کے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وقال اللہ, اللہ چاہتے مانا اگر اللہ رب العالمین نے اس شرک کو جو ہم نے کیا ہے پسند نہ کیا ہوتا اللہ کی چاہت میں یہ بات نہ ہوتی کیوں بقول تمہارے ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے وَمَا اِلَّا اَنَّ <اللَّه> تو پھر اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک بھی نہ کرتے تو اللہ نے چاہا ہے تو تب تو ہم شرک کرتے ہیں یہ ہے اللہ کے مشیت سے مشرقین کا دلیل پکڑنا کہ ہم تو اللہ کے تقدیر پر یقین رکھتے ہیں ہمارے تقدیر میں ہے کہ ہم شرک کریں گے تو یہ اللہ کو پسند ہے یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے جو ہمارے بڑوں نے کی اور ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر اللہ چاہتے تو ہم عبادت نہ کرتے من دون ہی اللہ کے ماں سوا من ان کسی بھی چیز کا نہ ہم نہ ہمارے بڑے ولا ہر دون ہی من منشئی اور نہ ہم حرام کرتے اس اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو اللہ فرماتے قدار ابار اللہ دن قبل اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں فحل ال رسول اللہ علم المبین نہیں ہے رسول پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا اچھا جی اگر یہ بات اللہ کو پسند تھی کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو تو پھر اللہ نے رسول کیوں بھیجے رسول تو اللہ نے بھیجی اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ فل ال رسول اللبلا علم المبین رسول کے ذمہ تو مسئلے کو واضح کرنا ہے کہ وہ توحید کو بیان کرے یہی تو مقصد تھا آگے اللہ نے اس کا مزید جواب دیا بالقت باسنا بےکل رسول یقیناً بے ہر حکومت میں رسول کیوں بیجا رسول اس لیے بیجا ان اللہ کے لوگوں کو بتاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو اتنا بدھ اور تعبود کی عبادت سے انکار کرو اگر اللہ اس بات پر خوش تھا راضی تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ نے رسول بیچ کر ایک اللہ کی بندگی کی دعوت کیوں دی اس لیے جی کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک پر راضی نہیں تھا اس لیے اللہ نے دعوت دی حَدَ مَنْ حَدَ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِدْ اور ان میں سے ثابت ہو گئے گمراہی کے بعد میں جس طرح وہ انجام جھٹھانے والوں کا فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بیجا رسولوں نے غیر اللہ کے عبادت سے لوگوں کو منع کیا بعض لوگوں کو اس دعوت پر اللہ نے ہدایت دی اور بعض لوگوں کو ان کے ہڈ درمی اور زد اور احنات کے وجہ سے گمراہی پر قائم رکھا اگر تم چاہتے ہو تو زمین میں چل پھر کے دیکھو ان کے بستیاں ان کے دعوت اور جن علاقوں میں ان کی طلب سے بغاوت کی صورت میں اللہ نے عذاب بھیجا ہے ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو ایسا ہوا ہے تو اگر اللہ مشیت کے بارے میں تم دلیل پکڑتے ہو تو پھر ان لوگوں کو اللہ نے عذاب کیوں دیا لہٰذا یہ عید تمہارا باطل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تسلی سکون حاصل کرو پریشان مت ہو جاؤ ان تہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت وہ انتہائی پریشان ہوتے تھے جو لوگ توحید نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی مینان دیا کہ اگر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اللہ نے ان کو گمراہ کیا ہے تو نبی آپ کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ کے ذمہ جو کام ہیں وہ آپ کے کے ساتھ انجام ضرور دو لیکن اس بات پر, پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ایمان کیوں نہیں راتے اللہ یکونو مومنین اور فلعال لکتاکہ ونفت کا علا عطارہم یہ آپ اپنے دل سے نکالو واقسمو باللہ جہدہ ایمانہم ایم. قسمے کا انہوں نے اپنے امام کے بارے میں مضبوط مضبوط پختہ قسمے کا ہے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جو مر جاتا ہے یہ ان کا قسم اللہ نے فرمایا بلا ہاں کیوں نہیں وہ اللہ کے جمع سچا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اٹھائے گا ان کو چھوڑے گا نہیں کیوں اٹھائے گا کوئی مقصد ہے فائدہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ کہا ہے لہو بات سننا بات سننا ضرور اٹھائے جاؤ گے تم اور پھر اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ تمہیں خبر دے گا صورت غابر نے فرمایا فرمایا کیوں لو بھائی تاکہ بیان کرے ان کے لیے اللہ دِی فی جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے وَلْيَا عَلَمَا اللَّذِينَ كَفْرُوا تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہیں اَنَّهُمْ كَانُوا کا كَاذِبِينَ یقیناً وہ جھوٹے تھے اللہ نے قیامت میں لوگوں کو کیوں اٹھانا ہے لِيُبَيِّنَا یہ اس کے علت بیان کی ہے کہ تاکہ ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ تم جو مسئلہ اختلاف کے صورت میں لائے تھے انبیاء کے سامنے معاہدیت کے سامنے۔ شرک کا عقیدہ, کفر کا کفر قیامت کے انکار کا کفر یہ آج تم کو ماننا پڑے گا کہ تم جھوٹے تھے اور ایمان والوں کو اللہ اجر دے گا ثواب دے گا ان کے عقیدے کے صحیح ہونے پر انما قولنا یقینن ہمارے بات لشین کسی چیز کے لیے ارادہ ہو جب ہم ان کا ارادہ کرتے ہیں نقول له کن فیکون یہ کہ ہم کہتے ہیں ان کو تو وہ ہو جاتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے اس میں کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. ہم تو پیدا کرنے میں ذرا بھی محتاج نہیں ہے ذرا بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ظلم کی، کی کی کیے گئے ضرور ہم ٹھکانا دیں گے ان کو پھر دنیا دنیا میں ہنسنا اچھا وَلَا، وَلَا آخرت اکبر آخرت کا اجر یقینی طور پر بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں دین کیلئے ہجرت کرتے ہیں کیونکہ پچھلے ہاتھوں میں آخرت سے منکرین کے ساتھ لڑائی ہو نہ جب لڑائی ہوگی تو ایمان والوں کو بستی میں نہیں چھوڑیں گے جب نہیں چھوڑیں گے تو ہجرت کرنا پڑے گا تو اللہ نے ان کے لیے بشارت پیش کی کہ جو لوگ اللہ کے لیے اللہ کے توحید کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہجرت کرتے ہیں ظلم ان کے اوپر آتا ہے تو اللہ دنیا میں ان کو اچھا بدلہ دے گا اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں مراغمن امن کثیرہ اللہ بہت سارے فراوانیاں ان کو مہاجرین کو دیتے ہیں اپنے علاقوں کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے صحابہ کرام غریب غربہ لوگ مکے کو چھوڑ کر مدینے میں آئے اور پھر وہیں غربا وہیں غریب لوگ بخاری کی روایت میں ہیں کہ اب حریر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ریشم کا رومال ہے اور اس ریشم کے رومال کے ساتھ ناک صاف کرتا ہے اور کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں آیا کرتے تھے کہ ابو ریلا پر مرگی کے دورے پڑ گئے ہیں جب کہ تمہارے پاس کھانے کو نہیں ملتا تھا آج ریشم کے رومال جب میں رکھ کر اس کے ناک صاف کرتے ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی دین کے لیے علاقے چھوڑ کر اور اپنے بستیوں کو خیرآباد کہہ کر صرف اللہ کے دن کے غلبی کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں لوکان کاش کی یہ لوگ اس کو جانے اللہ دین صبر جنہوں نے صبر کیا والا رب میں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں یہ ان کا بڑا کام بتایا کہ ہجرت اور جہاد کے لیے یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ایک صبر کرنا مصائب پر دوسرا اللہ کے ذات پر یقین کرنا کہ اللہ اس کا نتیجہ دے گا دنیا میں دے تب اخرت میں دے تب دے گا ضرور و ما ارسلنا من قبل کا نہیں بیجان نے آپ سے پہلے الا رجال مگر رجال بیجانو نہیں لیں انہیں وہی کرتے تھے ہم ان کے طرف پس قالو اهل ذکرے سوال کرو ذکر والوں سے انکن تم لات نہیں جانتے ہو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی آئے رجال میں آئے نوری نہیں آئے بشر آئے بشر رجال اور فرمایا کہ ہم نے ان کو وہی کیا کی توحید کی وہی آپ سوال کرو علم والوں سے انکن تم لات لم تم نہیں جانتے ہو لوگوں نے اس آیات سے تقلید کا اس بات کی کرنے کی کوشش کی ہم کہتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مولوی ہے شیخ ہے علامہ ہے. دوسرے طرف کہتے ہیں کہ یہ آیات میرے بارے میں ہے کہ لا تم نہیں جانتے کیسے مولوی ہو فلسفہ تم نے پڑھا بلاغت تم نے پڑھی حصور عدیز تم نے پڑھی سب کچھ پڑھ لیا اور کہتے یہ آیات میرے بارے میں اللہ فرماتے لاتم تم نہیں جانتے ہو. نہیں جانتے ہو تم مولوی کہاں سے ہو شیخ الدیز کیسے بن گئے معلوم ہوا کہ تم جائل ہو. تاجب کے بعد اور یہاں اللہ نے انداز کے سے اختیار کیا ہے انداز یہ نہیں کہا فص ال علم فلاں فلاں فلا. نہیں اہل ذکر کہا اہل ذکر اس میں یہ نقطہ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فصل کرے سوال کرو ان لوگوں سے جو مسئلے کے دلیل میں ذکر ذکر ہے سوال کے جواب میں ذکر پیش کرتا ہے اور ذکر کی کیا ہے قرآن اور حدیث مسائل ان سے پوچھو جو سوال کے جواب میں قرآن یا حدیث پیش کرتے ہیں فرمایا سوال کرو اہم ذکر سے جو دلیل میں یا قران پیش کرتے یا حدیث پیش کرتے ہیں اننا نحن نزلنا الذکر ذکر سے مراد قران اور حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسائل ان سے پوچھو جو قران اور حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں لیکن کب پوچھو کن ان کنتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو ایک شخص کہتے ہیں میں جانتا ہوں میں علامہ ہوں میں پروفیسر ہوں میں شق حدیثوں اور پھر کہتا ہے کہ میں مقلید ہوں اب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں یا وہ کچھ نہیں ہیں جائلے. پھر وہ सकता ہو سکتا ہے بزاح میں انہیں کا اُنی کے خیال کے مطابق جو جاہل ہے وہ مقلد ہے لیکن جو عالم بھی ہے اور پھر کسے میں مقلد ہوں یہ دونوں باتیں متضاد ہیں الگ الگ کیونکہ علماء اہل حق جو ہے امام ابن حضم رحمۃ اللہ علیہ امام شانی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ علی ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو لفظوں میں انہوں نے لکھا ہے المقل دو لاتو پھر علما مقلد کو علما میں شمار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ وہ خود اپنے اوپر اقرار کرتا ہے کہ میں لا میں سے ہوں تو جب لا میں ہے تو وہ عالم جیسا ہے پھر امام شکانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ال... آ... الکلام المفید تکلید میں وہ کہتے ہیں کہ مقلد سے اگر آپ سوال کرتے ہیں وہ تم نے عالم سمجھ لیا اسے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ جواب دیتے ہیں یہ جواب قرآن اور حدیث سے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث سے جواب دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو محقق ہو گیا تو مخلط نہیں رہا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جواب میں اپنے امام کے قول سے دیتا ہوں تو اس پر یہ فتویٰ دینا حرام ہے اس لیے کہ شریعت میں بغیر دلیل کا فتویٰ دینا جائز نہیں ہے تو حرام ہے تو مفتیوں کے بارے میں جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فتویٰ دینے والے کی تقسیم ہے ان میں سے یہ تو حرمت کے درجے میں آ جائے گا یا تو عالم ہوگا یا جاہل ہوگا تو جاہل کا فتویٰ دینا حرام ہے عالم ہے تو پھر یہ مقلد نہیں رہے گا یہ انہوں نے بہت تفصیلی جواب لکھا ہے کلام المفید نے یہاں پر دوسرے آب میں کیا فرمایا بال بہ نات دلیل کے ساتھ اور کے وانزلنا ہم نے نازل کیا لے کر دکھ رہا آپ کے طرف قرآن لتو بہین اللہ سے تاکہ اب بیان کرے لوگوں کے لیے لئے لی جو کیا گیا ہے ان کی طرف ولافک کرون تاکہ وہ غور فکر کرے اب اس کو آپ ان کے ساتھ عبارت میں جوڑ کر دیکھ لو فس الحلر ان کن تم لاتا بل بہین آپ علما سے پوچھو لیکن کیا پوچھو ان سے کیا طلب کرو بل بئی نات دلیل لا ہمیں دلیل چاہیے تو اگر آپ نے دلیل پوچھ لیا تو دلیل کے آ جانے کے بعد تو تقلید کیا ہے نا لیکن جب دلیل نہیں ہوگا تو تقلید ہوگا تو سوال بل بہینت و زبر کے ساتھ ہے دلیل دو دلیل کے بعد ہم بات مانیں گے تو یہ پھر بھی تقلید کے پرکچے اڑانے کے لیے آیا دلیل ہے اور جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں سوال کرنا یہ علماء نے کبھی بھی تقلید میں استعمال نہیں کیا کبھی بھی مستلح کی کتابیں پڑھ کے دیکھو اصول کی کتابیں دیکھو اور اگر مقلدین سے صرف آپ اصولی بات پر صرف آ جائے نا کہ تقلید کیا ہے کہتے تقلید کا حکم کیا ہے واجب ہے فرض ہے سنت ہے تو عمومی طور پر انہوں نے کہا تقریب واجب ہے اب تقلید واجب ہے اس کو آپ نے نوٹ کر لیا اب آپ سوال کریں کہ واجب کی تعریف کیا ہے تمہاری کتابوں میں واجب کی تعریف پڑھا ہے آپ نے کیا تعریف کرتے ہیں یہ مشہور کتاب ہے نا اصطلاح کی کتاب انہوں نے جو بنائی ہے میں وہ تعریف کرتے ہیں جرجانی وہ کہتے ما الب سبتہ واجب کی تاریخ یہ ہے جو چیز کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جائے جس کے اندر شبہ ہو ٹھیک ہے ہم کہتے چلو یہ تعریف ہم نے مان لیا اب تم کہتے تقلید واجب ہے تو ما ماسبت بلیل پی شبہ واجب وہ ہے جو ایسے دلیل سے ثابت ہو جس کی دلیل میں شبہ ہو پھر آپ آو تم دلیل دو تو دلیل دیں گے قرآن کے آیات اس کا مطلب یہ ہو کہ تمہاری نظر میں قرآن میں شبہ ہے تو مطلب تو اس مطلب تو کافر ہو گیا جو قرآن میں شبہ کرے وہ تو کافر ہو گیا ادھر اگر ہم تقلید کو لیتے ہیں تو ہمارے پر کفر کا پتو آئے گا کیونکہ ما سبتہ بی دلیل افیح ای شبہ ایسے دلیل سے جو چیز ثابت ہو جس میں ہو۔ تو قرآن میں صبح کرنا تو یہ تو بل اجما انسان کافی ہو جائے گا یہ تعریف کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ تقدیر ہے کیا بلا بی جو تدبیرے کرتے ہیں برائیوں ہی کا جہاں سے ان کو شعور تک نہیں ہے ایک مانا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو دنسا دے اور ان کو معلوم بھی نہ ہو کہ کس طرح ہمارے اوپر عذاب آیا کیونکہ زمین کا پڑنا آپ دیکھیں ہزارے ڈویژن میں جو اللہ کا عذاب آیا زلزلی کی صورت میں پورا پورا, پورا پہاڑ اللہ نے اڑا دیا پورا کافلا جا رہے پہاڑ پر اور پہاڑ کا پورا حصہ اڑ گیا دوسری طرف جا کے لگ گیا پہاڑ کے ساتھ لوگ اڑ گئے انسان کو شعور نہیں ہوتا ہے اللہ کے عذاب جتنے بھی آئے ہیں تو انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا اللہ کر دیتا ہے او یا خدا ہوں پھر تکل یا پکڑ لیں ان کو اللہ تعالیٰ چلتے برتے ہوئے وہ بے جزین نہیں ہیں وہ اللہ کو عجز کرنے والے اللہ کو کوئی بھی عجز نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کوئی عذاب مسلط مطلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ عاجز کر دیں گے اس سے بات کر دیں گے کہ نہیں نہیں جیسا نہیں ہوگا فرما او رحم اللہ تحن یا ان کو پکڑ لے زندگی کی کسی بھی موڑ میں خوف کے ساتھ ان کے اوپر خوف مسلط کر دے ایسا خوف ایسے کپکپی کپی ایسے بے چینی پھر ان کا کیا بنے گا فرمایا تمارحیم البت شب کت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے میں تمہارے رب کا تو انداز پر شفقت کرتا ہے ان کے لیے پرشتے کی ایک چیخ کافی ہے مختلف کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو پیدا کیا اللہ تعالی نے یہ تفیہ جب جاتا ہے ان کے سائے ان الیمین دائیں طرف و شمائل اور بائیں طرف سجدن سجدہ کرتے ہوئے لئے خالص اللہ کے لیے وہ ہم داخرون اور وہ آجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے آجز اب یہ آیات بھی پچھلے عنوان کے ساتھ آپ ملا رہے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں دیکھئی ہے کہ ما خلق اللہ ہو جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کے زلالہو سائے اس میں ہمارا نبی بھی داخل ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کا سائے بھی سجد اللہ کے کیلئے سجدہ کرتا رہا تو جو لوگ کہتے ہیں نبی کا سائے نہیں تھا وہ سائے کی کیا جواب دیں کوئی جواب نہیں بنے گا ان سے اس لئے کہ یہ اللہ فقط میں ما خلق اللہ نبی کو بھی اللہ نے پیدا کیا وہ اس عموم کے اندر داخل ہے اور اس وزیلت سے اس کو محروم کرنا جرم ہے کہ اس کو سائے کے رکو اور سجدے کا حاضر مل جائے بول جافظ خاص اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو میں میں ہیں من ملائکتوں اور فرشتوں میں سے ملائق ہو یا چلنے پرنے والے زیرو کوئی بھی چیز ہو وہ لائف کل بے اور وہ تقبر نہیں کرتے ہیں اللہ کے مخلوقات وہ اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہے ہاں ان کے عبادت ہمیں معلوم نہیں الگ بات ہے وہی جیسے بن اسرائیل میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے فرمایا کہ ان کی عبادت اگر تمہیں معلوم نہیں الگ بات ہے لیکن وہ عبادت میں مصروف ہے اوپر سے وہ فالون اور وہ کرتے ہیں مایو مرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں اب یہاں دیکھو فرشتے ڈرتے ہیں اور دابہ ہر قسم کے جاندار درتے ہیں کس سے اپنے رب سے اچھا اس رب کے بارے میں ان کا فکر کیا ہے کہتے من پوکے, اوپر ہے اب سارا مخلوق کہتے ہیں رب ہمارا اوپر ہے اور صوفی کہتے ہیں ہمارے اندر ہے تو اب یہ دابوں سے بھی بدتر ہو گئے وہ کیڑے مکوڑے جو زمین میں چلنے پھرنے والے ہیں ان سے بھی ایسے لوگ بدتر ہو گئے جو اللہ کے بارے میں تعارف بھی حاصل نہیں کرتے کہ اللہ کہاں ہے تمام جاندار کہتے ہیں یا خاف رب بہ منف ان کا رب ان کا اوپر ہے اور مولوی سوفی جن کو اپنے رب کا ایڈریس بھی معلوم نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہے میرے دل میں ہے میرے حج کے موقع پر ایک مولوی سے بات ہوئی تو عقیدے کے بارے میں بات ہم نے چڑھ جی مینا کے اندر تو میں نے کہا چلو ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں آپ اس پر اتراج کرو یا پھر ایسا کرو آپ اپنا عقیدہ بیان کرو میں اس کی اصلاح کے لیے اعتراض کروں گا میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اس کا علم قدرت نظر ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے